جی سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ شیعہ حضرات خلفۂ ثلاثہ کو نہیں مانتے اور حضرت علی ردی اللہ تعالیٰوں کو خلیفہ بلا فصل شمار کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بخاری شریف میں موجود ہے حضور علیہ السلام کے وفات کے بیان میں حضور علیہ السلام جب سخت علیل ہوئے تو آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں اور کبھی حضور علیہ السلام کی طبیعت سنبھل جاتی تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ دو صحابہ کرام کے کندھوں پر اس طریقے سے وزن ڈال کر حضور علیہ السلاۃسلام نماز پڑھانے کے لیے آئے ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ سلاط اسلام جب تک آپ کی وفات شریف نہیں ہوئی تقریباً سترہ نمازیں حضرت صدیق کے اکبر میں پڑھائیں ذہن میں رہیں بسا اوقات یہ ہوا کہ حضور علیہ سلاط اسلام جماعت میں شامل ہو گئے اس میں بہت سے حضرات جو دینی علوم اور معاملہ سے واقف نہیں ہے یہ الزام لگاتے ہیں کیا حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ تو یہ یاد رہے حضور علیہ السلام صف میں کہیں بھی ہوں امام حضور علیہ السلام ہی ہوں گے مثلا کتاب و سلاد مشکا شریف میں حدیث ہے کہ غالباً گمان یہ کہ صاحبہ کرام کو معلوم نہیں تھا حضور کب تشریف لائیں حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف نے چار رکت والی نماز پڑھائی اور حضور علیہ السلاۃسلام نے دو رکت پڑھانے کے بعد جماعت میں شامل ہوئے اور حضور علیہ السلام نے دو رکت حضرت عبدالرحمان ابن اوف کے پیچھے پڑھی وہاں بھی کیا مسئلہ ہے کہ حضرت عبدالرحمان ابن اوف حضور کے امام نہیں بن گئے بلکہ امام تو حضور ہی ہیں یہ سارے حضرات کہیں بھی ہوں اور حضور کہیں بھی ہوں امام حضور علیہ السلاۃ و ہی ہوں گے ایک بات جب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں نماز اور جماعت کی امامت کی تو حضرت صدیق اکبر کے لیے جب یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو خلیفہ نامزد کیا جائے اور مہادیر و انصار ان کے ہاتھ پر بیت کریں تو ہماری معتبر کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا جب دین کے اتنے اہم معاملے میں جس کو نماز کہتے جب حضور نے انہیں امام متعین کر دیا تو دنیاوی معاملات میں ان کو امام ماننے میں کیا حرج کتنا صحیح جملہ کا ٹھیک اور صدیق اکبر کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ایک بات یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ السلام نے حضرت علی کو وسیعت کی تھی کہ آپ میرے بعد خلیفہ بنیں اب آئیے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حیات القلوب تین جلدوں پر مشتمل ہے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام نے اپنے وفاظ سے پہلے تمہارے خلیفہ ہونے کی وصیت کی تھی حضرت علی نے منع کیا کہا بالکل درست نہیں ہے اگر حضور میرے لیے وصیت فرماتے تو بھی کیا مجال تھی کیونکہ مسند خلافت بیٹھ جاتا میں تو اپنا حق چھین لے مگر حضور نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ خلافت ایک برادری میں کہیں سمو کر کے نہ رہ جائے یہ تو خود آپ کی کتاب میں موجود ہے حیات القلوب میں حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ متعین نہیں کیا لیکن یہ بات متقق ہے کہ صدیق اکبر کو امام متعین کیا اور کچھ اشارے ایسے ملتے جس پر کافی حدیث موجود اگر آپ ہماری کتاب جو شاید یہاں اگر دستیاب ہو فضائل صاحبہ و اہل بیت اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے صرف اس میں سے ہم ایک بات کو بیان کرتے حضور علیہ السلام اسلام کی خدمت میں لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر آتے اور جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی تو حضور علیہ السلام نے وہاں نے زکوٰۃ متعین کیے تھے کہ جو حضور اور اسلامی حکومت کے لیے آپ سے زکات وصول کریں جسے زکات دینی ہو عامل کو زکوات دے جس کو عاملین کہتے مدینے شریف یا کہیں سے کوئی آدمی براہ راست حضور کو زکوات دیتا آپ اسے قبول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرا دے اس لیے کہ زکات کا مال حضور علیہ السلام اہل بیت اور بنی ہاشم پر حرام ہے کہ وہ زکات نہیں لیں مال بیت المال میں جمع کر دے ایک خاتون نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال فرض کیجئے کہ میں آئی اور آپ کو میں نے نہیں پایا تو زکوات میں کس کو دوں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ابو بکر صدیق کو زکوۃ دینا اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک مخفی طریقے سے اپنا جانشیں اور اپنا خلیفہ متعین کیا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ خلیفت تو بلا فصل وہ سنی آپ کیا شیعہ حضرات ایک عید مناتے جس کا نام ہے عید غدیر کراچی بھر میں بینر لگے ہوتے ہیں کہ بھائی عید غدیر چھ حضرات لوگ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہم اس طرف نہیں جاتے تاکہ اپنے محفل کو ہم لغو قسم کی گفتگو سے بچائیں ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تو حج فرمانے کے بعد غدیر ایک مقام وہاں ارشاد فرما جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب انہوں نے فرما جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس سے مولا سے مراد خلافت مراد لئی مولا کے ایک مانا مددگار ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان ہمیں سور بکر کی سور بکر کی آخری آیت یہ ہے نا انتمولانا مولانا سرنا الل قومل کافی اے ہمارے مددگار ہمیں کافروں پر فتو نسر دے تو مولانا کے معنی مددگار ہوئے اصل لفظ کیا ہے مولا اب آئیے مشکا شریف میں بابول کرامات حضرت سفینہ سے ایک حدیث ایک صحابی رسول حضرت سفینہ کسی جنگی مہم پر صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے اور قافلے سے بھٹک گئے بھٹکنے کے بعد کیا ہوا کہ جس راستے سے وہ جا رہے سامنے سے جنگل کا شیر آ گیا اور افریقہ کا جنگل ہم آپ جیسا آدمی ہوتا کہاں ٹھر مگر جرت کے ساتھ شیر کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے سینا تک جیسی شیر ان پہ حملہ آمر ہوا یہ جملے حدیث میں موجود ہیں حضرت سفین کا یا ابل ہارس یہ کہتے ہیں ابول ہارس یہ شیر کی کنیت ہے کہتے ہیں یا ابل ہارس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شیر تو مجھے نہیں جانتا کہ میں حضور علیہ السلام کا غلام تو مولا بمانے شیر ب... ب... مولا بمانے غلام بھی ہے تو کیا مطلب ہوا کہ شیر سے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتا کہ میں حضور کا غلام ہوں شیر بالکل ٹھنڈا پڑ گیا اور دم ہلاتا ہوا جیسے پالتو کتا اپنے مالک کو دے کر دم ہلاتا اس طرح دم ہلا کر قدموں پہ سر رکھ دیتا اور حضرت سفینہ کو اپنے ساتھ لے گیا تاکہ وہ خطرات سے وہ مقابلہ کرے جہاں وہ جانا جاتے تھے وہاں ان کو چھوڑ دیا اب یہاں حدیث میں مولا کے کیا معنی ہوئے حضور کا غلام اب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ کون سی لغت میں ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے مولا کا معنی خلیفت رسل بلا فصل ہے یہ کہاں سے آپ نے معنی نکالے تو وہ یہ چاروں خلافتیں ایسی ہیں کہ جس پر شیعہ حضرات کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں مگر یہ حضرت علی کے بعد خلیفہ بنتے تو ہم ان کو خلیفہ مان لیتے پہلا حق حضرت علی کا ان احمدوں سے یہ پوچھا جائے چلیے پہلے نمبر پر حضرت علی کو خلیفہ بنا کر بٹھا دیں تو حضرت علی کا وصال تو آخری میں ہوا پہلے وصال صدیق اکبر کا ہوا بعد میں وصال فاروق اعظم کا ہوا تیسرے نمبر وصال عثمان غنی کا ہوا چوتھے نمبر حضرت علی آئے اب ان کو حضور کے دور میں بلا فصل خلیفہ مقرر کر دیا جائے تم جو یہ کہتے ہو کہ ان کی خلافت بعد میں ہوتی تینوں کی باری آتی اور کیجیے اب حساب لگا لیں تینوں کی باری آتی اس لیے یہ اللہ کے قدرت اور قدرت کا فیصلہ یہ جو دنیا سے پہلے جانے والا اسے پہلے خلیفہ بنا دیا جو دوسرے نمبر پر جانے والا اسے دوسرے نمبر پہ خلیفہ بنایا جو تیسرے نمبر پر دنیا سے جانے والا اس کو تیسرا خلیفہ بنایا جو چوتھے نمبر پر دنیا سے جانے والا اسے چوتھا خلیفہ بنا دیا اور اہل سنت و جماعت کے مذہب میں حضرت صدی اکبر فاروق آزم کی خلافت پر پوری امت کا اجماع اسی ایک صاحبی نے کسی ایک تابئی نے کسی ایک فقیر نے کبھی اختلاف نہیں کیا اور یہ امت کا اجما یہ اجما وہ ہے جس کو امام اہل سنت نے اپنی فتح و رضیہ میں فرمایا یہ وہ اجما ہے کہ اسے انحراف کرنے سے آدمی دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تب آپ نے سن دیا کہ یہ خلافت ان کی کیسی اور یہ اذانوں میں کہتے ہیں ایک طرح سے یہ ہمیں گالی دیتے ہیں صحابہ پر تبرا کرتے ہیں علی الولی اللہ خلیفت رسول اللہ بلا فس یہ وہ اپنے کلمے میں بھی کہتے ہیں اور اذانوں بھی بھی کہتے ہیں تو یہ ایک جمہور مسلمانوں کے خلاف ایک کلمہ ہے جو یہ ادا کرتے ہیں <تصفح> میرا خیال اتنا کافی ہے دوسرا بتائیے